جو زمین پر کاتے پیتے تم ہو وہ بھی کاتے یہ غالب تم کیسے آؤ گے یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے پاس کچھ اور چیز ہے جو کافروں سے بڑھ کر ہے فرمائے وہ جان لو کہ وہ کیا ہے بزن اللہ وہ اللہ کا ہیزن ہے مرا اللہ کا نصرت اور اللہ کا مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگا اس لیے تم غالب آؤ گے وہ اللہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جہاد کی آیتوں میں قتال کے آیتوں میں جتنا اللہ صبر کا کر تلقین کرتا ہے اتنا آپ دیکھیں گے کہیں اور نہیں نظر آئے گا اس لیے کہ یہ میدان صبر ہے اس میں مشکلات رو خوف ہر طرف سے باتیں اور ہر جانب سے پریشانی کا جو ہے ایک لمحہ ہوتا ہے تو اس میں آپ پورے دنیا میں دیکھ لیں اگر یہ صبر کے دامن کو ایمان والے چھوڑیں گے تو ایک دن بھی جہاد نہیں چلے گا یہ وہ اصل کڑا ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے یہودیوں سے لڑتے ہیں امریکہ سے لڑتے ہیں روس سے لڑتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں چند افراد ابھی آپ یہ دیکھیں جو شمالیہ کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اب ساری کفر والے ان نصارہ کو مدد دیتے اور مجاہدین شباب والے وہ اللہ کی نصرت پر کیسے لڑ رہے کیسے صبر کرتے کتنے بار انہوں نے حکومت کو شکست دی یہود نسارہ پھر ان کی مدد کر کے ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پھر اٹھتے ہیں پھر لڑتے ہیں یہ صبر کا بنیادی نقطہ ہے ماں یکون نلنبی اسرا ما نا لائق نہیں ہے جائز نہیں علیہ نبی نبی کے لیے قیدی اس کے نفل ارض یہاں تک کہ اچھے طریقے سے خون ریزی کرے زمین میں اب دیکھیں یہاں کیا نقطہ ہے نبی کو اللہ حکم دیتے کہ خون ریزی کرو لوگ اس سے بہت ڈرتے ہیں یہ خون والا کام نہیں ہونا چاہیے اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ نبی اس وقت تک قیدی بنا نہیں سکتے جب تک کہ زمین میں جو لوگوں کے گندے خون ہیں یہود نصارہ مشرقین ان کا خون جب تک بہائیں گے نہیں اس کی مثال پورا معاشرے کی مثال ایک وجود کا ہے اور وجود کے اندر ایک پوڑا ہے ایک دانہ ہے اس وجود کا علاج اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اس دانے کو پیشا نہیں ماریں گے اچھے طریقے سے اس کو چھیرا لگاؤ تاکہ وہ گندگی نکل جائے پھر معاشرے کی اصلاح ہوگی تو فرما جب تک آپ خون نہیں بہائیں گے تو اس وقت تک آپ کے لیے قیدی بنانا جائز نہیں فرمایا ایک نبی کے لیے جائز نہیں ہے یہ کہ وہ ان کے لیے قیدی یہاں تک یہ یوس کے نفل آرم وہ خون ریزی کر لے زمین میں مانا کافروں کی قوت اور طاقت کو تھوڑ ڈالے تریدون ارض الدنیا چاہتے ہو تم دنیا واللہ يريد اللہ چاہتا ہے اخرت واللہ حاد یزن اللہ زبردست حکمت والا ہے اس میں یہاں اشارہ 70 افراد کو جب بدر میں پکڑ لیا زندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا اس وقت ابھی اللہ کے طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ قیدیوں کا قانون کیا ہوگا ان سے پیسے لیں گے نہیں لیں گے ان کو قتل کیا جائے گا کہ نہیں یا ان کو بند رکھیں گے کوئی قانون ابھی نہیں آیا تھا نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا مشورے میں یہ دو باتیں سامنے آئی ایک یہ کہ ان کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں اور اپنے لیے مستقبل کے اسلحے کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ لڑائی تو اب شروع ہو چکی ہے جب ہم نے مکے والوں کا مارا ہے تو ابو سفیان انگلی ہلا کر بول چکا ہے کہ یہ جو سو اونٹوں پر قابلہ بچ چکا ہے اسی وجہ سے ہوئی ہے ہمارے بڑے سردار مارے گئے ہیں ان, ان کے ذریعے سے ہم اسلحہ لے کر اور فوج بنا کر کے اور مکے والوں سے مدینے والوں سے انتقام لیں گے سابق کرام نے کہا کہ اب تو ان کے مقابلے میں تیاری کرنی چاہیے یہ جنگ تو ہم نے بغیر اسلحے کا لڑ کر اللہ نے ہماری مدد کی اور صحابہ میں سے عمر فاروق کی رائے تھی اور کوئی ان کے ساتھ تھے یا نہیں لیکن اس کے خود رائے یہ تھی کہ نہیں ان لوگوں کو ہم نے قتل کرنا ہے میرے رشتہ دار موجود عثمان کا اس کو دو ابو بکر کا اس کو دو عالی کا اس کو دو ہم اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے سامنے قتل کر کے اللہ کو دکھانا چاہتے کہ ہمیں رشتوں سے محبت نہیں ہے ہمیں آپ سے محبت اللہ سے محبت باہر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے رائے کو ترجیح دی کہ جو مشرقی نے مکہ کو چھوڑ کر ان کے پیسے لے لے اور پیسے لے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قیدی بنا کر جو تم نے پیسے لیے یہ تیرے لئے جائز نہیں تھا اس لئے کہ یسخنہ فلال ان کے خون کو گرائے جاتا تاکہ ان کے قوتیں پست ہو جاتی اب تو صرف ستر مارا ستر زندہ واپس دے دیا جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اس کے بدلے میں تمہارے افراد مارے جائیں گے فرمائے اللہ من اللہ سبقا اگر نہ ہوتی یہ بات لکھی ہوئی پہلے سے اللہ کے جانب سے ضرور پہنچ جاتا تمہیں فی اس میں تم تم جو تم نے لیا ہے عذاب و نظیم بہت بڑا عذاب مانا اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ بدر والو جو تم سے غلطی بھی ہو جائے تو ہم نے پہلے سے معاف کر دی ہے تو چونکہ تم سب بدری ہو اور بدر کے لڑائی بھی یہ تمہیں ستر افراد ملے ہیں تو اب تم لوگوں نے یہ غلطی تو کر لی جو ان سے پیسے لے لیے ان کو زندہ چھوڑ دیا لیکن پہلے سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بدر والوں سے اگر غلطی ہو بھی جائے تو معاف ہے لہذا معاف ہے دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ اجتہادی فیصلہ تھا اور اشتہاد جو وہ گنا نہیں ہوتے اشتہاد میں اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس میں ایک اضر ملتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اور صحابہ کو بھی اس آیات میں یہ خبر دے دی کہ میرے پہلے فیصلے کی وجہ سے میں نے اس معاملے کو ماف کر دیا ہے پھر شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالی نے جو اس بات کو پسند نہیں کیا ہے جو ہم نے پیسے لیے مالی غنیمت لے لیے اس کا کانا اب کیسا ہوگا تو اللہ نے اس شبے کو ختم کرنے کے لئے فرمایا فَقُلُو مِمَّا غَنِمْتُمْ فَسْقَاؤُ اس میں سے جو تم نے غنیمت بنایا ہے حلالاً طعیباً حلال پاکیزا یہ نہیں کہ یہ حرام ہے یہ حرام نہیں ہے یہ تمہارے لئے حلال ہے اگر تمہارا اس بارے میں شبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سخت تنبی کر دی ہے لولا کتاب امین اللہ تو کہیں یہ مالی غنیمت جو ہم نے انسانوں کی صورت میں پیسے لے لیے کہیں حرام نہ ہو تو اللہ نے اس کی تصریح کر دی کہ نہیں یہ حرام نہیں ہے یہ حلال ہے وطخ اللہ حاڈر اللہ تعالیٰ سے رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت میں ربان ہے اللہ سرحن و تعالیٰ نے اپنے غفران کا تذکرہ فرمایا اور اپنے رحمانیت کا رحمیت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تمہارا دوست ہے مولا ہے تو وہ یہ نیامتیں تمہارے اوپر کرے گا تمہیں معاف کر دیتے ہیں یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل فرما دیجئے لیمان ان لوگوں کے لئے پی عیدیکم جو تمہارے ہاتھوں میں قید ہیں من الاسرہ قیدیوں میں سے جو گرفتار قیدی ہے ان سے کہو ایعلم اللہ اگر جانے گا اللہ تعالی قلوبکم تمہارے دلوں میں خیرا بلائی مانا ایمان یوت کم دے گا تمہیں خیران منکم جو لیا گیا ہے تم سے مانا ویغفر لکم معاف کرے گا تمہیں غفور الرحیم اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے ان قیدیوں میں سے نبی علیہ السلام کا چچا عباس اس نے کہا کہ میں تو ایمان لاتا ہوں میں تو ایمان لا چکا ہوں میں مومن ہوں تو میرا فدیہ معاف کرو میرے پیسے نہیں مانگو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے تو پھر ہر ایک آدمی بولے گا بھائی میں بھی ایمان والا ہوں میرے پیسے پہ معاف کرو تو آپ ان کو یہ بشارت دو اگر آپ یقیناً ایمان لا چکے ہو تو جو تم سے فدیہ لیا جاتا ہے یہ تو لیا جائے گا کیونکہ آپ اللہ کے قانون میں آ چکے ہو لیکن اگر تمہارے سنے میں اللہ نے کوئی خیر دیکھا ہے مانا تمہارے سنے میں اگر ایمان ہے تو اس کا اللہ بہت زیادہ واپس تمہیں لٹا دے گا پیسے اور جیسے کہ بخاری کی روایت میں ہے سچ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خیر زمین کو اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے گا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں اتنا پیسے دے دیا کہ بہت زیادہ ہے میں نے اپنے فدیے میں کچھ نہیں دیا تھا تھوڑا سا مال دیا تھا اور اس کے بعد جب فتوحات ہو گئے میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اللہ نے بہت پیسے دے دیے اور وہ حدیث آپ سن چکے ہیں سی بخاری کے کہ نبی علیہ السلط نے اعلان کیا جس کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ آ کے مسجد نبوی سے لے جائے تو عباس نے ایک تیلا بھر دیا تھا اور اللہ کے نبی سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی ذرا ہاتھ لگاؤ اٹھانے کے لیے فرمایا نہیں جتنا آپ اٹھا سکتے اتنا بھرو پھر اس نے ہاتھوں سے اس تیلے میں سے کم کیا کیونکہ اس وقت کاغذ کے نوٹ تو نہیں تھے بعد میں یہ نسارا کے سونا یا چاندی پھر تھوڑا کم کیا پھر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے پھر کم کیا اس طریقے سے اور پھر جب تھیلا اٹھا کے جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے کہ دیکھو یہ کتنا وزنی تھیلا اٹھا کے جا رہے اس کے ساتھ ٹیڑھا ٹیڑھا جا رہا ہے تو یہ آیات گویا وہ حدیث یہ آیات یہ مسئلہ واضح کر دیتا ہے کہ اگر تمہارے سنوں میں ایمان ہیں اور تم نے ایمان کا اظہار جو کیا حقیقت ہے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر مال دے گا اس سے زیادہ دے گا وَأِيُّ يُرِيدُ خِيَانَتَگَا اگر یہ ارادہ کرتے ہیں آپ کے خیانت کا فَقَدْ خَانُ اللَّهَ یقیناً وہ اللہ کے خیانت کر چکے ہیں من قبل و اس سے پہلے اس سے پہلے یہ لوگ مشرک تھے کافر تھے اللہ کے خائن تھے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو قدرت دی اللہ تعالی نے آپ کو ان پر اللہ نے آپ کو تمکین دے دیا قوت اور طاقت دے دی اور ان پر آپ غالب ہو گئے اللہ علیہ اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے مانا اللہ کے فیصلے حکمت پر بنا ہے اور اللہ رب العالمین عالم ہے تو اللہ کو خفیہ چیزیں معلوم ہیں یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان کے کرنے میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے آپ اللہ کے اصولوں پر چلے ان کے خفیہ کاموں کا علم اللہ کو ہے اور ان سے اللہ آپ کو بچائے گا توجہ اللہ تعالی ان پر غالب کرے گا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وہاں جرو اور حجرت کی انہوں نے وجاہ ودوبیا اموالم وانفسہم فی سبیل اللہ جہاد کیا انہوں نے اپنے مال جانوں کے ساتھ اللہ کی راستے میں مال اور جان اللہ کے رستے میں لگایا پہلے اللہ مال کا ذکر کرتا ہے پھر جان کا کیونکہ مال سے بندے کا امتحان ہوتے ہیں نا. اگر مال عزیز ہیں تو جان کہاں سے دے گا پہلے مال پھر جان ودینہ اور وہ لوگ آ جنہوں نے جگہ دی ان کو ان کے مدد کی مانا مہاجرین اور انسوار الاباز آو یہ لوگ بعض باز بازوں کے دوستی ہیں ولدینہ منو وہ لوگ جنہوں نے مان لایا ولم جو ہاجر اور نہیں انہوں نے ہجرت کی من حکومت نہیں ہے تمہارے لیے ان کی حمایت میں سے کچھ بھی حتیا جو حاضر یہاں تک کہ وہ حجرت نہ کر لیں و انستم سروکم اگر مدد طلب کرے تم تمسی فی دین دین کے بارے میں بالکم النصرو تو تمہارے پر ان کا مدد لازم ہے الا علی قوم مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں بینکم و بینہم ميثاق تمہارے اور ان کے درمیان میں وعدہ ہے مانا عہد ہے و بما تا ملون بسفیر اور اللہ تعالیٰ وہ جو تم عمل کرتے ہیں خوب دیکھنے والا ہے یہاں اللہ سبحان تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا کہ جو لوگ ہجرت کر چکے ہیں اور دوسری جو ان کی مدد کر چکے ہیں انسوار یہ تو ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ان کے ولایت کامل ہے لیکن اگر ایسے لوگ ہیں جیسے کہ مکے میں کچھ لوگ رہ گئے تھے اور انہوں نے ایمان کا اظہار کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی دوستی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے ہجرت کے طاقت رکھنے کے باوجود مسلمانوں کی طرف ہجرت نہ کرنا یہ ایمان کے بہت بڑے خلل میں سے ہے کیونکہ اپنا مال اپنا جائیداد ان کو پسند ہے علاقہ ان کو پسند ہے دن کے مقابلے میں تو پھر ان کے مدد کیسا ہوگا فرما صرف ایک صورت ہے کہ اگر وہ وہاں قائم ہیں اور دن پر عمل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی غیر مسلم لڑنے پر آئے ہیں اب وہ آنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہجرت نہیں کرنے دیتے ان کے لیے رستے انہوں نے مسدود کر دیے بند کر دیے اور وہ تم سے مطالبہ کرے کہ ہماری امداد کرو ہمیں ان بستیوں سے نکالو جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں مالکم اللہ تو خاتر صبح اللہ ان مستین کو نکالنے کے لیے پھر تمہارے لیے مدد ضروری ہے بس شرط ہے کہ وہ کہیں ہم بستیوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور میں اس صورت میں کیا ہے فعال کو منصر تمہارے اوپر ان کا امداد ضروری ہے وہ تمہارا حق ہے ہاں اس قوم پر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو ان کا مدد نہیں کر سکتے ہو کہ اس قوم کے اور تمہارے درمیان میں معاہدہ ہے جنگ بندی جس کو کہتے ہیں اصولوں کے تحت تمہارا ان سے لڑائی کی بندش ہے تو پھر ان کا مدد تم نہیں کر سکتے ہو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے اللہ کے نظر سے وہ عمل غائب نہیں ہے ودینہ کپرو لوگ جنہوں نے کفر کیا بازیا بعض باز باز ان کے دوست بازوں کے ہیں اب یہاں دیکھ لو یہ نقطہ آیات میں اللہ فرماتے دیکھو کافر کافر کا دوست ہو سکتا ہے تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے اگر تم مومن ہو ہاں تمہارا دوست مومن ہو سکتا ہے ایمان والا اللہ تب تکن تک اے مسلمانوں اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے تو ہوگا فتنہ فل اور زمین میں ہو فساد ان کبیر بہت بڑا فساد ہوگا کیا معنی ہے مانا یہ ہے کہ کافر کافر کا دوست ہے مومن مومن کا دوست ہے مسلمان مسلمان کا دوست ہے اگر تم نے کافروں کے ساتھ دوستی کی تو کیا ہوگا زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا اس وقت پورے دنیا میں مسلمانوں کے ملکوں میں فساد کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے کافروں کے ساتھ دوستی کی اور اپنے مسلمانوں کو چھوڑا اپنے ملک کے رہنے والے مسلمانوں کو چھوڑا اور کافروں کو اپنے ملک کے مسلمانوں کے خلاف لا کر استعمال کیا تو سبب کیا بنا تکن فط نتن اور جو فساد اور کبیر لوگ تو کہتے ہیں نا کہ فسادی کون ہے اب قرآن ہمیں کہتے ہیں کہ وہ لوگ فسادی ہیں جو کافروں کے ساتھ دوستی کر کے مسلمانوں کے دوستی کو چھوڑ دیں آج اگر ہمارے حکمران ہدایت کے رستے پر آ جائے اور ان کے پاس جو نوجوان مسلمان نسلیں موجود ہے ان کے پاس جو مسلمان تاجر موجود ہے ان مسلمان تاجروں کے مال اور ان نوجوان مسلمانوں کی قوتوں کو استعمال کرے تو یہ آج یہود نصارا کے جتے پالش کرنے سے نجات پا لیں گے لیکن اس کے کی عسایات میں اللہ نے یہی فطرہ قرار دیا ہے کہ جو مسلمان کافروں سے اتحاد کر لیں گے مسلمانوں کے خلاف ان کو استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں سے اتحاد نہیں کرتے ہیں مسلمان نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے حوالے کرتے ہیں ان کے جیلوں میں ڈالتے ہیں تو فرمایت تکن فتنت فی الارض زمین میں فتنا ہوگا و فساد کبیر اور بہت بڑا فساد ہوگا تو آج بہت بڑا فساد ہے نہ خود محفوظ ہے نہ ان کی عزت محفوظ ہے کچھ بھی محفوظ نہیں رہا فساد الفساد ولذین آمنوا اولو الجنۃ ایمان لا وحاجرو هجرتي وبجادوا فی سبیل اللہ جہاد کیا اللہ گرستے ہیں آو اور اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو جگد اور ان کے مدد کی المؤمنون یہی لوگ مومن ہیں سچے لہم مغفرتوں اور اس کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا عزت صورت کے شروع میں بھی یہ آم نے پڑھا تھا کہ ایمان حقیقی کی کیا ہے ایمان حقیقی کی اسباب ہے ولدینا منگول جنہوں نے وہاں جرو ہجرت کی وجہ و جہاد ساتھ کا من تم میں سے ہیں اور رشتے دار بازو پر فوقیت میں ہیں ان کے حق زیادہ ہے تھی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں علم رکھنے والا ہے ہر چیز کو جانتا ہے پہلا حکم اللہ کا یہ تھا کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری ان کا اپس میں ولایت ہوگا جس کو اخوت کہتے ہیں اگر وہ مہاجر فوت ہوگا تو اس کا میراث انصاری صحابی لے کے جائے گا اگر یہ انصاری فوت ہوگا تو اس کا میراث مہاجر لے کے جائے گا لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے جب میراث تقسیم خاندان کے اعتبار سے کیا تو اس حکم کو اللہ نے منسوخ کیا اس حیات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ اول اول ارخان کے جو رشتے ہیں خونی رشتے ان میں سے بعض بازوں پر فوقیت میں ہیں معنی دوستی ایمان کی اپنی جگہ سب کے ساتھ ہوگی لیکن خونی رشتے نہ سب کے جو رشتے ہیں ان کو فوقیت حاصل ہے میراج کا تقسیم اس پر ہوگا اللہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مانا اللہ رب العالمین کے قانون پر ایمان رکھو اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا قانون بنا ہے وہ اللہ کے علم پر ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال اور مستقبل کو جانتا ہے اس صورت کے خصوصیات اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مال کے تقسیم کا ذکر فرمایا کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کریں گے نمبر دو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بدر کے قصے کا تفصیلی ذکر کیا اور پھر اس کے لیے جو صورت کا عنوان تھا اس کے لیے دلائل اسباب نمبر تین چار عام قانون اور خاص قانون دعوت کے لیے نمبر پانچ سابق کرام کی تعریف یہ بڑے اعلی قسم کے لوگ ہیں محبت کرنے والے آپس میں نمبر چھ لوگوں کے تقسیم بعض لوگ اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتے ہیں بعض لوگ ان کے محبت مال دولت کے لیے ہوتی ہے علاقے کے لیے ہیں نمبر سات جہاد کے لیے بہت سارے ترغیبات اللہ نے اس صورت میں دی ہے نمبر آٹھ عذاب کے روکنے کے لیے اسباب کسی بستی میں نبی موجود ہو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اس بستی کے لوگ اللہ تعالی کی طرف گڑ گل گڑانے والے ہوں تو اللہ عذاب کو روکتا ہے نمبر نو مسلمانوں کے تو ایمان قبول ہے اللہ کے ہاں مارا ایمان کی قبولیت کے لیے تو ہی شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے تو مشرقین کے اعمال برباد ہے اس لیے کہ ان کے عقائد خراب ہے نمبر دس مشرقین اپنے مال بھی خرص کریں گے لیکن فائدہ کچھ نہیں پائیں گے اس لیے کہ ان کے اعمال کو اللہ نے حبت قرار دے دیا برباد توبا قبل صورت کے ساتھ اس کا رب تعلق پہلے اللہ رب العالمین نے قتال کے آداب بیان کیے اب اس صورت میں اللہ تعالی فرق بیان کرتا ہے کہ مشرقین کے ساتھ اور عل کتاب کے ساتھ قتال کا طریقہ کار کیا ہوگا نمبر دو پہلی صورت میں اللہ رب العالمین نے قتال کا حکم دیا اس صورت میں اسباب بیان کرتا ہے یہ قوم سے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قتال کیا جاتا ہے نمبر تین پہلی صورت میں اللہ تعالی نے قتال کو واجب کیا اس صورت میں جو کتال کے روکنے کے اسباب ہوتے ہیں ان کے جوابات ہیں کہ اگر وہ اعتراضات کریں گے کوئی کہ یہ سبب یہ سبب ان کے ساتھ کیوں کریں گے آپ جواب دو مانا کہیں گے یہ تو بیت اللہ کے خادم ہیں بیت اللہ کے صفائی کرنے تعمیر کرنے والے ہیں جواب دو شرک کی وجہ سے ان کا یہ عمل جہاد سے روکنے کے لیے سبب نہیں بن سکتا ہے نمبر چار اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے چار قسموں کا ذکر کیا اور کفار کی ایک قسم کا ذکر کیا تو اب اس صورت میں ان فرقوں کا ذکر ہے جو نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ مانا منافقین اور منافقین کی سفتوں سے بچنا اور اس صورت میں منافقین پر اللہ نے سخت رد کیا ہے صورت توبہ میں نمبر پانچ پہلے صورت میں اللہ تعالی نے مان غنیمت کی تقسیم کا ذکر کیا تو اس صورت میں اللہ تعالی عام صدقات کی تقسیم کا ذکر کرتا ہے کہ اس کے آٹھ مسارف ہیں انما صدقات نمبر 6 پہلے صورت میں اللہ رب العالمین نے انفال کا ذکر کیا کہ امیر کو اختیار ہے کہ وہ مال تقسیم کرے تمہارے اوپر اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اصلے کا تیاری کا بھی حکم دیا کہ تیاری کرو صورت انفال میں تو اب اس صورت توبہ میں اللہ تعالی منافقین پر تنبیہ کرے گا زجر کرے گا کہ دشمنوں کے ساتھ لڑائی سے تم کیوں پیچھے رہتے ہو ایک طرف تمہارا دعوی ایمان کا دوسرے طرف دشمن کے مقابلے سے ڈرتے ہو نمبر ساتھ صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے پانچ صفات ذکر کیے تھے ایمان والوں کے اب اس صورت میں اللہ رب العالمین نے دس صفات ذکر کیے ہیں نمبر آٹھ پہلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہتال کے بارے میں امر صرف تیاری کرو خالی تیاری اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برات بھی کرو مشرقین سے برات پہ کرو ان سے دوستی نہیں ہو سکتی ہے اور ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرنا ہے اور ان سے لڑنا بھی ہے صورت کا عنوان ہے قتال کرنا جہاد کرنا مشرقین کے تمام اور مخالفین یعنی اسلام کی مخالفین تمام قسموں کے ساتھ وہ چاہے اہل کتاب ہو چاہے مکے کے عام مشرقین ہو چاہے منافقین ہو ہاں ان کی تقسیم پر الگ ہے منافق کے ساتھ جہاد ہے اور اہل کتاب اور مشرقین کے ساتھ قتال ہے اس کی شکلیں بدل جاتی ہے برات من اللہ و رسول ہی برات ہے اعلان ہے اللہ اور اس کی رسول کے رسول کی طرف سے اللہ زینا ان لوگوں کے طرف آہت تھا آہ تم مل جن سے تم نے وعدہ کیا مشرقین میں سے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے نہیں اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت کے شروع میں صحابہ کے ذریعے سے بسم اللہ کو لکھوایا کرتے تھے اس صورت کے شروع میں نہیں فرمایا کہ لکھو اللہ نے نازل نہیں کیا دوسرا سبب جو علماء نے لکھا ہے کہ سورت توبہ صورت انفال یہ ایک عنوان کے دو صورت ہیں دونوں کا عنوان ایک ہی ہے تو بسم اللہ کے ذریعے سے اس کا تفریق نہیں کیا گیا تیسرا سبب بتایا ہے کہ چونکہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنا قہر دکھایا غصہ تو بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں اللہ کے ذاتی نام اللہ اور رحمان اور رحیم جس میں اللہ کے شبقت مہربانی کا تذکرہ ہوتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا ہے اور شروع میں برات کر دیا ہے مشرقین سے اور یہ وہ صورت ہے جو نو اور دس ہجری کے درمیانی وقفے میں اللہ نے اس کو نازل کیا ہے جنگ تبوک کا اس میں ذکر ہے اور جنگ تبوک اسی مرحلے میں ہوا ہے میں برات من براہ ری برات ہے الا نے اللہ اور اس کے رسول کے جانب سے ان لوگوں کے طرف آہد تم جن سے تم نے وعدہ کیا ہے من مشرقین مشرقین میں سے جن سے تم نے آہد کر رکھا ہے ان سے اللہ کے طرف سے اعلان بیزاری ہے فسیحو فضا اور جاربات اشہرم وعلم انکم غیر موجز اللہ وان اللہ محضر کافرین فرمایا پس چلو پھر تم زمین میں چار مینے چار مینے وعلم جان لو انکم یقن انتم غیر موجز اللہ نہیں عجز کر سکتے ہو اللہ کو وان اللہ محضر کافرین اور یقیناً دسواں کرنے والا اللہ تعالی کافروں کو ان کو مولت دے دیا شوال کا مینا ہے ذلقا ذلحجہ اور محرم یہ چار مہینے ان کو ڈیل دے دیا کہ ان چار مہینوں میں اپنے آپ کو سنبھالو اور بعد میں پھر تمہیں رعایت نہیں دی جائے گی پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے حرم میں تمہارا آنا بند ہو جائے گا یہ مہلت اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کا ایک تدبیر ہے اور ان سے آپ اپنا اہد کے بارے میں اظہار کر لو اور جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کی پیچھے کیونکہ حج کی عمارت پہلے سال فرض ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے ابو بکر کو دیا تھا خود وہ نہیں آ سکے تو حج کے موقع پر یہ اعلان کرایا تو مشرقین سے کہو ان چار مہینوں میں تمہارے لیے ڈیل ہے مولت ہے بعد میں پھر تمہیں مولت نہیں دیا جائے گا وہ آزان من اللہ اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے وہ رسول ہے اس کے رسول کی طرف سے اعلان لوگوں کے جانب یوم حج جلک حج اکبر کے دن اند اللہ من مشرقین یقین اللہ تعالیٰ بیزار مشرکین سے رسول ہوں اس کے رسول بھی بیزار ہیں حج اکبر یہ بھی معاشرے میں ایک بدت کا آپ نے سنا ہوگا کہ اگر جمعے کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے عرب لوگ عمرے کو حج ازغر کہتے ہیں حج ازغر اور اس کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہتے ہیں. یہ نہیں کہ جمعے کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہو جائے گا بھلے جمعے کے دن آئے ہفتے کے دن آئے اتوار کے دن آئے حج ہے حج اکبر عمرہ جو ہے وہ حج ازہ ہے اعلان کیا ان سے مشرقین سے اور پھر ان کو توبے کی طرف دعوت فرن تو تم تو خیر اگر تم توبہ کرو تمہارے لیے بہت بہتر ہے توبہ کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے آؤ سمانوں کی بھائی بن جاؤ گے وہ ان طلح تم فالم اللہ غیر اگر تم پھر گئے تو جان لو تم آجز نہیں کر سکتے اللہ تعالی کو اگر تم نے منہ پھیر رکھا حق کو ماننے سے ایراض کیا تسلیم کرنے سے باز رہے کہ حق کو تسلیم کریں تو یہ ذہن سے نکالو کہ تم اللہ کو آجز کر دو گے بشینکم علیم بشارت دونوں لوگوں کو جنہوں نے کو دردناک عذاب کی یہ بشارت تحکومی جیسے کہ پہلے آپ سن چکے ہیں مانا اس میں بشارت تو نہیں ہوتے ان کو جلیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے عذاب میں کوئی بشارت تو نہیں ہوتے چک لو عذاب چک لو جیسے کہ ہم دنیا میں کہتے ہیں کسی کو سمجھانے کے بعد کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا آپ نے میرے بات نہیں مانی اب مزے کرو اب اس میں مزہ تو نہیں ہوتے وہ اس کو صرف ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بات تم نے نہیں رہ تمقین جن سے وعدہ کر رکھا ہے اپنے مشرقین میں سے تم لم خوش حکم پھر وہ کمی نہیں کرتے تمہارے ساتھ ذرا بھی کم اور وہ مدد نہیں کرتے تمہارے خلاف آدن کسی ایک کا فاتم عليهم اعدهم تو تم پورا کرو ان سے اپنے عہد الا مدتهم وقت مقرر تک ان الله يحب المتقين یقینا اللہ پسند کرتا ہے متقین کو اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا اور وہ اپنے معاہدے میں کوتاہی بالکل نہیں کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ آپ سے معاہدے پر قائم ہے اور معاہدے کے لیے دو باتیں بتائی لم ولم علیکم نہ تو وعدے میں کمی کرتے ہیں کہ چلو چار مہینوں میں سے اب ایک مہینہ رہ گیا ہے تو ایک مہینے میں حملہ اور ہو گئے نہیں اور دوسرا ہے کہ تمہارے خلاف کسی اور قوم کا مدد بھی نہیں کرتے ولم یوزرو غلبہ حاصل کرنے کے لیے مدد کو بھی نہیں دیتے تمہارے خلاف تو ایسے قوم کے ساتھ تم اپنا وعدہ تم جہاں تم ان کو پاؤ وہ خزو ہوں پکڑو ان کو اور رکھو ان کو بیٹھ جاؤ ان کے لیے کل لمر ست ہر تاک ہر گات میں اسلامی مملکت میں ان کے لیے داخلہ بند کر دو اور ہر جگہ ان کے لیے بیٹھ جاؤ ان کا تعقب کرو ان پر زندگی تنگ کرو مسلمانوں کے علاقے سے ان کو باہر نکالنا ہے اب یہ تو معاملہ ہی پورا بدل گیا ہے نا مسلمانوں کے ملکوں میں غیر مسلمین کا آنا ان کے اندر تمام معاملات میں ہاتھ ڈالنا یہاں تک کہ ان کے فوجی کاموں میں اور ان کے سولین کاموں میں ہاتھ پیرنا اور ان کے خفیہ کاموں میں اپنا مداخلت کرنا ملک کے اندر جو ہے ایسے جگہوں پر قبضے کرنا برائے نام پیسے دے کر حکمرانوں کو اور وہاں پر اپنے مراکز بنانا یہ تو وہ باتیں ہیں جو قرآن کے تناظر میں بندہ پڑتا ہے تو حیران رہ جاتے ہیں یہاں قرآن کی سیاحت میں بتانا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک کے اندر غیر مسلم کا حرکت ہی نہ ہو وہ اگر آتا بھی ہیں مسلمانوں کے علاقوں میں تو ایک قانون کے تحت آئیں گے صرف اس مقصد کے لیے یسما و کلام اللہ کہ ان کو اللہ کا کلام سناؤ ان کو دین سناؤ ان کے زبانوں میں ان کو درس دو تاکہ وہ اللہ سے ڈر کر ایمان لے آئے بس یہ نہیں کہ ملک کے اندر ان کو اختیارات دے دو جو مرضی کرے فرمایا کہ بے انتابو وقام السولا اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے وہ آ تو زکات اور زکات دے پکڑ لو سبھی رہوم تو چھوڑ دو ان رستے انفور رحیم یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت میں ربان ہے توبہ کر لیتے ہیں ایمان لے آتے پھر نماز پڑھتے زکات دیتے ہیں کیونکہ نماز پڑھنا یہ اسلام کے سب سے پہلے رکن علامت ظاہرا اور زکات دینا اسلام کا رکن مالی ایک جانی رکن کا ذکر کیا جانی عبادت دوسرا مالی عبادت اب ان میں سے ایک کا بھی کوئی انکار کرے گا تو اس کا پھر خون اور مال محفوظ نہیں رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظالم بادشاہوں کا ذکر کیا ایسے بادشاہ تمہارے اوپر مقرر ہوں گے اپنا حق تم سے لیں گے تمہارا حق نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ تو یہ مسلم کی روایت میں ہے صحابہ نے فرمایا اَفَلَانُ قَاتِلُهُمْ اللہ کی نبی پر ان سے قتال نہ کریں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا مَادَ مُسْفَلَاتُ جب تک وہ نماز کی نظام کو قائم رکھتے ہیں ان سے قتال نہیں کرنا ہے اور آپ نے سنا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مانعین زکاة کے ساتھ کیا معاملہ کیا رہا قتال اس لئے کہ یہ مال کا حق ہے مال کا حق جو زکاة نہیں دے گا ان سے لڑوں گا اور لڑے لڑک ان أَحَدُ من الْمُشْرِقِينَ اگر ہو کوئی مشرقین میں سے استجاہ رکھا آپ سے پناہ طلب کرے فاجر ہوں تو پناہ دو آپ ان کو حتی یہاں تک یسمہ کلام اللہ کہ سنے وہ اللہ کی کلام کو ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ پھر پہنچا دو ان کو ان کے امن کے جگہ میں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ یہ اس لئے کہ وہ ایسے قوم ہیں جو علم نہیں رکھتے ہیں معنیٰ اگر کوئی مسلمانوں کے ریاست میں حکومت میں آنے کے اجازت طلب کرتے ہیں تو ان کو آنے دو اور ان کو پھر دروس سناؤ قرآن و سنت سناؤ یہاں واضح ہے مسئلہ یسماؤ کلام اللہ اللہ کے کلام سنے وہ یہ دلیل ہے کہ یہود نصارہ اللہ کے کلام کے ذریعے سے مشرقین اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہدایت پلا سکتے ہیں کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں صرف اللہ کے کلام سے اللہ کے کلام میں وزن ہے تاثیر ہے پھر فرمایا اس وفد کو جو تمہارے ملک میں آیا ہے اللہ کے کلام سن کر ان کو باقاعدہ امن کے ساتھ ان کے علاقے میں, علاقے میں پہنچاؤ تاکہ وہ دن سے متاثر ہو جائے شریعت سے متاثر ہو جائے اور پھر اللہ فرماتے لا جو لوگ اللہ کے دین نہیں مانتے ہیں وہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں ہے لا فیا پون مشرقین مشرقین کے لیے پیمانہ کے نزدیک رسول اس کے رسول کے نزدیک کیسا ہوگا ان کے لیے کیونکہ وہ یہ کام تھوڑ چکے ہوتے ہیں بار بار مگر وہ لوگ آحد تمجد الحرام جن سے تم نے عہد کیا ہے مسجد حرام کے پاس ہے تمہارے لیے جب تک تو قائم رہو یہاں وغیرہ جو قبیلے تھے نبی علیہ السلام نے جن کے ساتھ عہد کیا تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا کہ وہ تمہارے لیے قائم ہے تو تم بھی قائم رہو ان اللہ, يحب المتقین اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقین سے متقیوں کو اللہ پسند کرتا ہے تقویٰ ہے یہ آحت شکنی تقوی کے خلاف ہے آپ آحت پر قائم رہو کہ جب وہ غالب آ جائے تمہارے اوپر لا یار فیکم فی نئی خیال کرتے ہیں تمہارے بارے میں اللہ والا ذمہ نہ دوستی کا نہ رشتہ داری کا فرمائے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ تم وعدہ کرو گے اس لیے کہ ان کے اندر یہ خصلتیں موجود ہیں کہ اگر یہ غالب آ جائے ان یزہرو علیہ اگر یہ تمہارے پر غالب آ جائے تو لا یار فیکم یہ خیال نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کیا خیال اِلن ولا ذمہ اللہ ولاد سے ہے دوستی ولا ذمہ اور نہ داری نہ تو یہ رشتہ داری کا خیال کریں گے اور نہ دوستی کا خیال کریں گے مانا یہود نہ مشرقین مسلمانوں کے کوئی دوست نہیں ہو سکتے نہ رشتہ داری کا یہ خیال کرتے ہیں کہ بھائی یہ میرا مسلمان رشتے دار ہے یا میرا مسلمان دوست ہے نہیں یہ کسی کے دوست نہیں ہو سکتے یہ جب اللہ کے دوست نہیں بنے انہوں نے پیدا بھی کیا کھلایا پلایا موت تک اس اللہ نے ان کو پالنے کا ذمہ داری لے رکھا ہے تو جب اتنے کھانے پینے استعمال کرنے کے باوجود یہ اللہ کے دوست نہیں بنیں تو تمہارے دوست کیسے بن جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تمہاری دوستی کا معاملہ نہیں ہو سکتا فرمائے خوش کرتے وہ تمہیں اپنے منہ سے ہم انکار کرتے ان کے دل وہ اختر فا ان کے اکثریت نہ فرمانے زبان سے ان لوگوں کے بڑے اچھے باتیں ہوتی ہیں قرآن کریم کے تناظر میں یہود نصارہ بہت اچھے لہجے میں گفتگو کر دیں ہمارا تو مقصد یہ ہے تمہارے معاشرے کو بنانا ہے غریب لوگوں کو اٹھانا ہے اوپر کرنا ہے دستگردی گردی ختم ہو جائے اللہ ہیں ان کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں اس کو چھوڑ دو بتا با ان کے دل میں تمہاری نفرت کا اظہار ہے ان باتوں سے یقینی انکار ہے کہ تم کو راضی کریں گے حقیقت میں اس لیے کہ یہ پرلے درجے کے فاسق لوگ ہیں اور جیسے پہلے ہم بتا چکے ہیں کافروں کے لیے جب فسق کا نام آ جائے فیسک کا نام تو اس سے مراد ہوتے کفر کا سب سے اعلیٰ درجہ کافر کے لیے فاسق کا لفظ آ جائے تو سب سے بڑا کافر تو فرمایا کہ یہ تو بڑے کافر ہے کشتروں بے اللہ سمن قلیلا لیا انہوں نے اللہ کے ایتو کے ساتھ دنیا کا مال دولت ان ون سبیلی ہی بس روک دیا انہوں نے اللہ کے رستے سے لوگوں کو انم ساما کھا بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں دنیا کو انہوں نے آخرت پر فوقیت دے رکھا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ اللہ کے دین کو دشمن بن گئے اللہ کے دین سے لوگوں کو روک رہے ہیں یہ ان کا خصلت ہے ان کی علامت ہے کے دنیا کو لینے کی وجہ سے یہ دین کے دشمن بن گئے اگر یہ دنیا کو فوقیت نہیں دیں گے تو نبی کی اطاعت کریں گے نبی کی اطاعت کریں گے تو یہ تمہارے دوست بن جائیں گے پھر تمہیں اللہ کے رستے سے کیسے روکیں گے مومنن اللہ نئی خیال کرتے وہ کسی مومن کے بارے میں رشتہ داری اور نہ کوئی دوستی کے ذمہ کے معنی دوستی بھی ہو سکتی ہے آحت نہ آحت کا خیال کرتے ہیں اور نہ کسی رشتہ داری کے خیال کرتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ کسی کے دوست نہیں بن سکتے ہیں آحت شکن ہے آہد شکن فرمائے و لائک یہ لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں یہ حد کے باغی ہے فنتا بقام و سلا اگر توبہ کر لے وہ نماز قائم کرے وہاں تو زکاتا زکات دے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے بائی ہے دین میں وَنَفَسْ بِلُ الْآیَاتِ تفصیل سے بیان کرتے ہیں ام نشانیہ لِكُمْ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لئے جو علم رکھتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں اب اس حیات میں آپ دیکھیں اگر توبہ کر لے ایمان لے آئے زکاة دے تب تمہارے بائی ہے اچھا زکاة بنا نہ دے نماز بھی نہ پڑے تو پھر بے نمازی انسان نمازی کا بھائی کیسا ہوگا اللہ تو فرماتے وہ نماز پڑھیں گے تو تب تمہارے بھائی ہو سکتے اب یہ مسلمانوں کے معاشرے میں اس بات کو بیان کرنا تاجک ہے یہ ایک بندہ کہیں کہ مسلمان بھی ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتے کیونکہ یہاں تو اللہ کافروں سے مخاطب ہے نا کافر کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ وہ توبہ کریں اور توبہ کرنے کے بعد نماز کے پابند رہیں زکات بھی ادا کریں تو اب مسلمانوں کی وہ بائی بن گئے۔ وا ان ک ثو ایمانہم اگر وہ تھوڑے اپنے قسموں کو اپنے قسموں کو تھوڑ دیتے ہیں اگر مبعد یا عہدیم بات اپنے آہد لینے کے وعدہ کرنے کے عہد کرنے کے اپنے قسموں کو چھوڑ دیں و تعنوف دینکم اور طان تشن کرے تمہارے دین میں فقاتلو فس لڑو سے فقاتلو ائمہ الکفر فس قتل کرو کفر کے بڑوں کو پیشوا امام جیسے کہ کفر کے بڑے ہیں یہ اوباما ہیں اور دوسرے جو ان کی ہواری ہے یہ ارب مت القفر ہے اسلام کہتے ہیں کہ اگر یہ دین میں تان تجنی کریں تو ان کو قتل کرنا چاہیے تاکہ ان کے چھوٹوں کو نسیات حاصل ہو جائے ان لا یقیناً ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے لال لہن تاکہ وہ باز آ جائے دین میں تان تشنی کرنے کے بعد دیکھو اسلام کہتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرو لڑو ان کے ساتھ لیکن مسلمانوں کے حکمرانوں کے سامنے وہ دین کے جو کچھ منہ میں آئے کہتے ہیں عملن بھی کرتے ہیں تان تشنی کرنا یہ تو ان کا آئے دن کا معاملہ ہے قرآن کی توہین احادیث کی توہین اسلام کی توہین اسلام پر الزامات قرآن کے بارے میں مختلف باتیں کہ ہم قرآن کی نئے نسخے چاپتے ہیں نیا قرآن چاپتے ہیں قرآن بنانا چاہتے ہیں تمہارے بڑے تک گئے تھے انہوں نے نہیں بنایا تم کیا بناؤ گے قرآن کا چیلنج قیامت تک ہے کوئی نہیں بنا سکتے اتنے کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی مسلمانوں میں کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جو ان سے بغاوت کا اعلان کرے سارے ان کے چمچے بنے हुए हैं तो फरमाया के ला अलम यंतहون یہ آئیں گے بعض کب جب ان کے سرداروں کو قتل کیا جائے اللہ الا تقاتلونا تم نے لڑتے ہو قومن اس قوم سے نقسو ایمانهم جنہوں نے توڑ دیا اپنے قسموں کو وہ ہم بخراج الرسول اور انہوں نے ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا وہ ہم بدؤکم انہوں نے شروع کیا ہے تمہارے اوپر اول امرت پہلے بار اتخشونہم کیا تم ڈرتے ہو ان سے فاللہ فس اللہ تعالی حق کو زیادہ حق دار ہے انتخشوہو کہ تم ان سے ڈرو انکن تم مومنین اگر ہو تم مومن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری نبی کو مکہ سے نکالا اور اس وقت میں اس میں کیا مانا کروگی یعنی تمہاری نبی کی دین کی دشمن ہے وہ جس علاقے میں دین کے بات ہوتی ہے نبی کے دین کے بات ہوتی ہے اس علاقے سے اس دین کو نکال دیتے ہیں تو اللہ کے نبی کے دین کو نکالنا نبی کو نکالنا ہے تو انہوں نے پہلا آغاز تمہارے خلاف کیا بد حکم کیا تم ان کے ساتھ لڑائی نہیں لڑو گے اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو ان سے مت ڈرو اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے مومن بندوں کو اپنے ذات سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے کہ مجھ سے ڈرو یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھ لینی چاہیے کہ ڈر کے دو صورتیں ہوگی یا تو بندہ اللہ سے ڈرے گا یا نہیں ڈرے گا اگر اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالی بندوں سے اس کو نہیں ڈرائے گا دو خوف ان کو برتاری نہیں کرے گا کہ اللہ سے بھی ڈرے تو اللہ کے مخلوق سے بھی ڈرے نہیں اللہ ان کے سامنے ان کو دلیر کر دیتے دوسری صورت یہ کہ اللہ سے نہیں ڈرے گا جب اللہ سے نہیں ڈرے گا تو اس کے دل میں ہر ایک کا خوف آئے گا پھر تو بلی سے بھی ڈرے گا پھر تو چوہے سے بھی ڈرے گا ان کا یہ عقیدہ یہاں تک بن جاتے کہ بلی آگے سے گزر گئی اب سفر پہ نہیں جانا ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کمال ہے ہر چیز سے بدشگنی ملے گا عقیدے میں اتنا ڈرپوک ہو جائے گا اور اللہ کے نافرمانوں سے ڈرے گا یہود سے مشرقین سے سب سے ڈرے گا اس لیے آپ اس تناظر میں اگر دیکھیں گے ہر دور میں تو مسلمانوں کے جو مجاہدین ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں حق پرس لوگ ہوتے، دائی ہوتے ہیں وہ نہیں ڈرتے ہیں. بلا, بلا اسباب وہ اپنے حق بات کہتے ہیں بلا اسباب اور بلا اسباب میدانوں میں اترتے ہیں کیوں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر مخلوق کا ڈر ان کے سنوں سے نکل جاتا کا تلو لڑو ان کے ساتھ کیوں آزب ہوم اللہ بے دیکھ عذاب دے گا ان کو اللہ تعالی تمہارے ہاتھوں سے وجھ زم رسوا کرے گا ان کو وینصرکم علیہم تمہارا امداد کرے گا ان کے مقابلے میں ویشفی صدور قوم المؤمنین اور شفا دے گا اللہ تعالی ایمان والوں کے سینوں کو ایمان والوں کے سینے جو ہیں ان کو اللہ شفا دے گا یہاں سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ مومن کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ کافروں کے ساتھ لڑا جائے اگر یہ تڑپ نہیں ہے تو سمجھو کہ ایمان کامل نہیں ہے اس پر وہ حدیث گواہ ہے اللہ کے نبی کا کہ مم ما تا ولم يغزو ولم يحدث به نفسها من النفاق جس کے دل میں لڑنے کا جذبہ بھی نہیں ہے اور لڑا بھی نہیں تو اس کے موت منافقت کے ایک شعبے پر ہے تو اس ایت نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ جب تم لڑو گے تو تمہارے دلوں کو اللہ شفا دے گا مانا کفار کے خلاف جو تمہارے دل میں ارادہ ہے کہ میں اپنے دل ٹھنڈا کروں وہ دل تمہارا اللہ ٹھنڈا کر دے گا معلوم ہوا کہ مومنوں کے دلوں میں کافروں کے لیے بہت بڑا جذبہ موجود ہونا چاہیے کہ کئی موقع مل جائے تو کافروں پر اپنا قوت استعمال کریں دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نے کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے صرف ایک ہی علاج بتایا یہاں وہ ہے قتال قتال کے ذریعے سے تم ان کو ذہن رسوا کر سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دعوت کے بعد یہی راستہ رہ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتا ہے لیکن ایمان والوں کے ہاتھوں سے اللہ تو ویسے بے قادر ہے اللہ تعالیٰ نے بدر کے جنگ مسلمانوں سے لڑوایا تو اللہ تعالیٰ ان کو بیجے بغیر فرشتوں سے یہ کام کر سکتا تھا لیکن ان کے ہاتھوں سے یہ کام اللہ نے اس نے کروایا کہ بہت سارے حکمتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکمت تھی کہ انہی لوگوں کو انہوں نے مکے میں زلیل کیا تھا تو انہی کے ہاتھوں سے میں ان کو زلیل کرتا ہوں تاکہ ان کے سنے ٹنڈے ہو جائے وہ یو ذہیب غیر اور لے جائیں ان کے دلوں کے غیر و غذب کو کافروں کے دلوں میں بھی غیر و غذب ہے مسلمانوں کے خلاف اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم ہم لے گئے ان کے دلوں کے قلوب مانا کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا غیر اور غذب بھرا ہوا ہے تو جب یہ شکست کائیں گے ان کے لاشیں میدانوں میں پڑی ہوئی ہوگی تو ان کے دلوں کے غیز و غذب خود بخود چلا جائے گی وہ یتوب اللہ علام یشا تو وہ جو فرمائے گا اللہ تعالیٰ جن پر وہ چاہتا ہے مانا جن کو کافروں میں اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو ان کو ہدایت بھی دے دے گا اور ایسا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جو لڑی ہے اس میں سردار کون تھے کمانڈر کون تھے ایک طرف ابو سفیان ہیں تو اس کے ساتھی خالد بن ولی دے ستر صحابہ کو شہید کیا تھا لیکن انہیں کو اللہ نے ہدایت دے دی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر درگزر کر دیا ایمان کا توفیق دی ان کو تو فرمایا وہ یتوب اللہ علی من یشا در گزر فرماتے اللہ تعالی جن پر اللہ چاہتا ہے واللہ الیمن حکیم اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے ہمارا یہ ان جنگوں کے علم اللہ کے پاس ہے کہ کیوں لڑاتا ہے اللہ تعالی اس میں اللہ نے اپنے علم کے ذریعے حکمت کے ذریعے سے خاص فوائد رکھے ہیں جن کو بازی اللہ بیان کر دیتا ہے جیسا کہ یہاں بیان ہوا کہ تمہارے دلوں کے تسلی ہو جائے گی اطمینان ہو جائے گا اور جو غیظ و غضب ان کے خلاف تمہارے دلوں میں ہیں وہ ٹھنڈا ہو جائے گا ان کے دلوں میں جو تمہارے خلاف غیظ و غضب ہے وہ چلا جائے گا ہم تم کیا تم نے گمان کیا ہے انتت رکھو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ولم یعلم الله الذين جاهدوا منكم اور ابھی نہیں جان اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جنو جی جہاد جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے ولم اور نہیں پکڑا نہیں بنایا انہوں نے من دون اللہ, اللہ کے ماں سیوا و رسول ہی اور نہ اس کے رسول کے ماں سیوا اور نہ ایمان والوں سے کوئی دوست والم بے ماتا ملون اللہ خوب جانتا ہے خوب خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو فرمایا کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اس طرح چھوڑ دیے جاؤ گے نہیں اللہ تعالی امتحان لے گا امتحان کے بدلے میں کامیابی کی علامات کیا بتائے وہ لوگ جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور صرف ایمان والوں کو اپنا دوست بناتے ہیں فرمایا وہ تو ہو جائیں گے کامیاب اور ان کی علامت میں سے ایک علامت یہ بتائی کہ وہ ایمان والوں کے ماں سیوا کسی اور کو رازدار نہیں بناتے ولیجا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ اس کو کسی نے بتایا کہ ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کو کاتب رکھا ہے۔ انہوں نے یہ آیات پیش کی ان کو کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کو رازدار نہیں بناؤ جب اسے تم کتابت کا کام لو گے تو کتابت میں تو بعض اوقات راز کی باتیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ لہذا اس کو نکالو نوکری سے۔ اس کو نکلوایا اس سے حکم دیا۔ فرمایا کہ ایمان والے کسی غیر مسلم کو ولیجا نہیں بناتے دوست نہیں بناتے رازدار نہیں بناتے تو ابھی تو ہمارے رازدار کون ہیں سارے یہود نصارہ ہمارے سارے رازدار بن گئے مسلمانوں کے حکمران وہ یہود نصارہ کو اپنے راز کے باتیں بناتے ہیں بتاتے ہیں ان کو یہ جی سمجھے کہ یہ ہمارا بہت بڑا لاڈلا ہے اللہ فرماتے نہیں یہ تمہارا دشمن ہے تم جانتے نہیں ہو ماں کا نل مشرقین جائز نہیں ہے مشرقین کے لیے اییا مروح مساجد اللہ ہے کہ تعمیر کرے وہ اللہ کی مسجدوں کو شاہدین شہادت دینے والے ہیں وہ اپنے نفسوں پر بالکبر کفر کے ساتھ یا ایک سوال تھا کہ اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے ان سے لڑو لڑو یہ تو دیکھو بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں مسجد بنانے والے لوگ ہیں اللہ فرماتے ان کے لیے بنانا مسجدوں کا جائز ہی نہیں ہے یہ اپنے نفسوں پر کفر کا اظہار خود کر چکے ہیں کیونکہ ہر کافر مشرق وہ دن کے بغاوت کے جملے بولتے رہتے ہیں اللہ سے بیزاری کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو ان کے زبان سے ان کی خلاف کفر کے اظہار خود ہوتے ہیں فرما کا حبیطم یہ بھی سوال کا جواب اچھا انہوں نے جو مسجدیں بنائی ان کا کیا ہوا فرمایا برباد ہو گئے اس لیے کہ ان کے وہ اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے کفر شرک کے بنا پر جو بھی کوئی بندہ عمل کرتا ہے جب تک عقیدہ توحید اتباع رسول اور اللہ کے لئے اخلاص اس عمل میں نہ ہو تو وہ مردود ہے فرمایا حبذ تا اعمالهم برباد ہو گئے ان کے اعمال وہ پھر نارهم خالدون ہمیشہ آگ میں رہیں گے انما يا مرماصاجد اللہ یقینا تعمیر کرتے ہیں اللہ کے گھروں کو من امن بالله والیوم الاخر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور قیامت کے دن کے ساتھ واقع مسئلہ اور نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں ولم اللہ اور نہیں ڈرتے ہیں مگر اللہ سے قریب ہیں علاح گین یہ لوگ ہو جائیں گے ہدایت والوں میں ہدایت, ہدایت یافتہ لوگوں میں اب مسجدوں کے تعمیر فرمائیے ان لوگوں کا حق ہے جو توحید والے ایمان والے توحید پر قائم ہے ایمان پر قائم ہے قیامت پر ایمان ہے نماز پڑھتے ہیں زکات دیتے ہیں تو ان لوگوں کا حق ہے کہ وہ مسجدوں کو تعمیر کریں اب یہاں آپ دیکھیں کہ جو لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں معاشرے میں تو ان کے لیے مسجد کے بنانے کا کیا فائدہ کچھ بھی نہیں جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے سک... کرنا ان کے اعمال برباد ہے اور ساتھ میں یہ بات کہ جو لوگ مسجدیں بھی بناتے ہیں قیامت پر ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں اللہ کو ماننے کا اظہار بھی کرتے ہیں زکات بھی دیتے ہیں لیکن اوروں سے ڈرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے بھی مسجدیں بنانا آپس ہے اس لیے کہ معاہد کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے ماں سے وقت کسی سے نہیں ڈرتے ہیں ایک ہوتے اسباب کے تحت ڈرنا تو اسباب کے تحت خوف تو رسول پر بھی آ سکتا ہے جس کے بہت سارے مثالیں قرآن میں موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام پر آیا ہے حسا علیہ السلام پر آیا ہے اور یعقوب علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام سارے کے تاریخ موجود اسلام کا بغیر اسباب کسی اور سے ڈرنا یہ توحید کے خلاف اللہ فرماتے قریب ہے یہ لوگ ہدایت والوں میں سے نجات پائیں گی اجعل تم سقائت الحاج و امانت المسجد الحرام کیا خیرائے تم نے حجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام تعمیر کرنے کو کمن آمن باللہ و یوم الآخر جیسے ایمان لائے لوگوں نے اللہ پر قیامت کے جن پر وجہ حدفی سبیل اللہ اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کے رستے میں فرمایا اللہ, اللہ نئی برابر اللہ کی نزدیک وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ تَعْلَىٰ لَا يَحْجِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو فرمایا کہ حجیوں کو ستوک کے شربت بنا کر پلانا بیت اللہ کا تعمیر کرنا یہ عمل ان لوگوں کے عمل کے ساتھ مساوی نہیں ہو سکتا ہے جنہوں نے ایمان لایا ہے ایمان کی بنیاد پر اللہ کے رشتے میں قتال کرتے ہیں یہ برابر کیسے ہوں گے اللہ رب العالمین ظالم کو ہدایت نہیں دیتا ہے مانا یہ, یہ اعمال تو ایک انسان اگر ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے تو اس کی حیثیت اپنی جگہ ہے لیکن اگر جہاد کے پہلو کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر یہ مسجد اور مدارس ان کا کوئی حیثیت باقی نہیں رہتے کیونکہ یہ تو بنایا جاتا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تو اللہ کے دین کے غلبے کا عمل جس کو جہاد کتاب کہتے ہیں اس سے اگر کوئی روگردانی کر لیتے یا ایک اس کا انکار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہزاروں تعویلیں پیش کرتے ہیں تو پھر ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا جس طرح ہم یہ بات کبھی کرتے ہیں نا کہ بھئی جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کو بچانے کے لیے مدرسے کو بچانے کے لیے ہم کو کچھ باتیں ماننی میں پڑے گی بھائی کون سی باتیں اگر وہ باتیں اسلام کے منافی نہیں ہے تو ہزار دفعہ مانو لیکن اگر وہ باتیں عقید توحید کے منافی ہے اسلام کے منافی ہے تو پھر تم نے مسجد اور مدرسے کو بچایا نہیں کیوں مسجد اور مدرسہ یہ چار دیواری کا نام نہیں ہے چھت کا نام نہیں ہے مسجد اور مدرسہ یہ ایمان کا نام ہے اگر وہ ایمان تم نے داؤ پر لگایا تو اس چار دیواری کو بچانے کا کوئی فائدہ نہیں اصل چیز یہ ہے اس میں